اور جب ہم نیبن اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسنوہے سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز کام رکھو اور ذکو دو پھر تم پینر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم رد گردان ہو